اور کون سی فستی بسائی تاجرانے نہ جو ہے خوش تو ہو خاک میں مل جا بھائی جان خوش کو ہو کر خاک, خاک, خاک تج پر دیکھ تو زبان تر مجھے لگو امرواڑ جن گوانو ناڑا دن کے سب خاص وشن آپ کے یونیور خروائ بولنے دن تو جیسے دوست شریف ہوئے ہدایت کا سمان بنا ہے اس میں شریف دان اگر میڈیا کی ملاقات دیکھی جائے تو شرح دہ کر بنا اور اس مختلف شان کے حوالے اور سن سارے آپ کی اور تیاری کرنے کے سباب کے بال جناب تشہر جنابر جانے پیش کرا گا مراد کی نہیں جہ جی یاد کرنے احساس بعد یاد کرنے کی خاندانی لوگ جہاں ہوں وہ احسان کرے انسان بلا سو ذہن دے. دے. دے. دے. دے. دے. دے. دے, دے لوگ ہوں وہ انسان دماغ چ نہیں ہوندے ہوں آدھا جا گا پان ضرور کرتے ہوں پاپ مر جائے مر جائے دعا مگر, دعا مگر آمن جے دعا رکھ جے بے ہے انسان ہو خاندانی پر سان خاندانی نہیں لگتا بھی جہاں تر گیا تیار احسان یاد نہیں ہے آجو تو دعا نہیں کر نہیں سمجھ رہا تو سم موٹی جی مثال پیش کرنا مثال نہ چھتی سمجھ آ جاندی ہے دماغ بھی ہو جاندی ہے کمیز بھی بڑی بڑی لمبیاں بات ایک سوتن چھوٹی ہوں بک ہر شاعری بہت وڈی ہوں زبان بھی بڑی بڑی وڈیاں نے اصل نپ نہیں سکتے روک نہیں سکتے ٹال نہیں سب آخ لیند ریاں جنابے والا یہ مختلف قسم دیا ویپڑا کر رہے نے کھا رہے نے پی رہے نے پیٹ بھرن سے کیونکہ انسر ہے یہ تو سنی مسل کہنا روح کا بھی انتظام ہو جاتا ہے پیٹ کا بھی انتظام ہو ہے ادر ویو یہ بہت بہت کچھ کھا تک کی کی بڑی لمبی شہ کھا جائے مگر آپ فی الحال کسی نہیں آخرا آپ آدھی گل کرنی ہے جرا اس طرح کا انتظام انسرام کرنے ہوں ادھر ویکو مثال دینا سمجھ آ جائے گی ای کسی اتنا چوڈا ناراض ہو, بے, دا کی ہو دا؟ میاں تو تے منا نہیں دینا کردہ کیلاکے چار کردہ بندے دی لے کے ڈیری اپن چند آپ پہ اگے دنیادار ہے ڈیرے گئے لے کے فلانا بندہ دل دکھایا جی گلے میں مثال دے رہا نہ سارے گی یہ میاں جہاں بندہ تیو جن ناراض کیتا جنہیں جرم کیا جنہیں خطا کی تے جرما مرنا ویخا مارا پر یہ جد میرے ڈیرے سے آ گئی جن کو خالی موڑ آختے نے رب نو خالی موڑیا جی اگر میں خالی موڑ دیا گا تو میرے ڈیرے کی تھی نی وہ سویا د سالانا ختم ہے ربار جا لیا مولا جرما مر جا جی آئی بیٹھی گلجھا <سلام> جی گل سمجھا جی یہ ہے کہ وہ جا بندہ مریا بڑا گناکار بنا کے رباہ کرتا ہے میں تو میرا دیئے کہ خالی ہاتھا کاسا بنا کے میری وارگاہ ہود کر سکا اور بخاری شریف روایت حضرت سلمان فکمبر تسلیم آپ منگا جائے نا باہر نکلے تھوڑا جا جی سبر کیا دعا منگنی اپڑے نہیں سن آپ نے فرمایا پیلی پیشہ واپس چلیے ہزور خے نے وہ ایسا دعا کے دعا کرا گے دعا سے کیتی نہیں تو پیچھا موڑ رہے ہو آپ نے فرمایا پیلی میں ایک کیڑی پبار دبا پی کرتی سر پا چم انسان کرتے نے تو آیا سانو پہ مارنا ہے اور جی بارش نے دینی چلو سانو جی دار اپنے نہ موڑے چلو رب العالمین پھر ایوا دی دعا نو کی رج فرما بلکہ اس میں گل کی جناب انہوں نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے آئی زیادہ رولے نو پیم دی ضرورت نہیں ہے دیکھو دی دی دی مطلب دی نہ میں مثال اس واسطے دیتی ہے بند آڈر ہو یہ بھی ہر مولوی آ کے سامنے بلہ ہی مار دیں قرآن پڑھ جا ہے یہ بھی قرآن فر جانا سانو پتا ہی نہیں لگتا بھی سچا کہڑا ہے جھوٹا کہڑا ہے سونے سادے تریقے مثال اس واسطے دیتی ہے جہاں پڑھے لکھے جگڑی لڑائی ہے می تور رکھنے اپنے ربارگاہ رح کے جانے ماملہ سڈے رب نہ لگنا تام خیو گلا کر جا <سؤال> تشرق ہو تو مشرق ہو گیا گل میں تیر رہا آدھی زبان نے لیا تین خام تکلیف ہو گئی میں سی نا کہا قسم خدا بھی کیتا, کیتا مشکل مشکل سر کو ہاں. جی تیرا لاتے میری ٹنگ توڑ کے بخا <تصفح> <تصفح> تتا ملنگا شناختی کارڈ پھڑی۔ شریف پڑ کے ماری نہ موٹے کام علی نے سی پایا تحقیق اچھا بھی ہوں سنو جی میں قرآن شریف آئے تو پڑی ہے نا اپنا صرف اندر کوئی دس منٹ غور فکر کرنے بھی یہ مطلب کیے اس بھی کو ان کی اس بعد پھر ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی اللہ, البیت منا. منا. منا. منا. اللہ تعالیٰ کی کرتا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما ارادہ فرما کچھ کل کا جس گل کا ارادہ اللہ سال کرتا ہے نبی اہل بیت. اے نبی کار والوں اے نبی گھر والوں دیکھو نا سڈا تو جرا مسئلہ کرنا بالکل صاف ستھرا جہ ابو بکر دی علیف تو لے کے علیے تک جیڑا بھی نسبت ہاں دلی اجمری نے دربار سے پھرتا نا سنی ہاں کہنےگے سین دے ادے نے نہیں بھائی تو تینج کے دی کوشش کرتے جڑے وق نہیں ایک میں مثال دینا روم رضی اللہ تعالی نے بھی ایک بندہ سی تو غلام کا پہنگا پہنگا پینگا آخری نے جنوب ایک دے دوس جنو ایک دو دس جہاں سیاکا میاں مالک نے فلانے کمرے بوتل پی چک لیا دو واپس آ کے سرکار اتنے تو دو بوتل تو کوئی سمجھ نہیں آئی بھی کہڑی چکنی ہے دو چکنی ہے مالک سمجھا بھی یہ مکھائی ایک دونوں دستتے ہیں دو لیا جدو جی دونوں چکیا نا مثال دے تشبی نہیں چک جی لیا نے جی مالک نے آخیا بھی سمجھا اگلی کاروائی بھی کرنی کر ایک توڑ دے ایک باقی رکھو نے جدو جی ایک توڑیا تو ایک نو توڑیا تو گا, دوسرے جائے گا. آن قسم خدا یہ دشمن نے اڑائی ہوگی کہ تم پہ جدائی ہوگی نا نہ میں نہ ٹان رب نے کہ میں ارادیاں دے جان ارادہ نہیں کر سکیا سمجھ گیا توڑی ذات ہے کوئی توڑی راتا رب دی ہے جو ارادہ کر دی ارادہ اولا ارادہ کرد اردا کر لے میں کریے رات چ رکاوٹ پاوے پا تو پا پر رب ارادہ کرے تو کوئی رکاوٹ پا سکتا ارادہ کیا کام ہو گیا بس ارادہ ہویا، کم ہو گیا؟ سوال یہ ہے رب دا ارادہ لیادا نبی بیت گاڑ والے ہزور کی اولاد سادے لفظ سو ہو گیا او ہو پاک وہ پاکی کہڑی ہے. ہے پاک. دو طرح کنہو میں ایک بار تھوڑا جہاں میم یہ بھی گل سمجھا لاکی بلا کن طرح کی ہوں ہے پاکی دنیا کے اخبار کے نام ایک ہے پاکی آخرت اعتبار دے یا جا این جاکھو ایک ہے پاکی ظاہر دی ایک ہے انسر دی پاکی ظاہر دی, دی پاکی دا مطلب یہ بھی فلانا بندہ پاک ہے اب پاک ہو گیا پریت نہیں ہوئے گا پریت ہے پھر راب نے اہلِ بہت رو پاک کر دیتا ہے پاکی دا کی مانا کرانگے کہ میاں یہ ہےیت رب نے اہل بینت ناک کر دی مراد کی ہے دنیا دی پاکی دنیا دی پاکی, دنیا دی پاکی تے پھر مطلب کی نکلیا نے سارے یہ دسو جرے سید اے نو سریت ہو یا نہیں ہو جیتی ہو نو لگ جاندی یا نہیں لگ جاتی گسل بھی واجب ہو جاتا یا نہیں ہو جاند یہ ہے کہ دنیا دی پاکی دی اصا مراد لے سکتے نہیں آخرت دی پاکی کا کی مطلب ہے آخرت دی پاکی دا مطلب ہے کہ کئی نو رب پاک کرے گا اگ میں سٹ کے دی قرہ کی دی فریتی ایک آج زہری تھی اگر گنا مراد لوک رب اے گناہ کی ہے نجس شرک کی اے اے گناہ کی ہے اندر دی اگر یہ مراد لو بھی رب نے پاک جو کیتا ہے وہتی ہے گنا ہے جدو یہ مطلب بیان کر سید فرید ہی نہیں یہ بھی غلط ہے یہ ہے کہ سید گناہ کر سکتا ہی نہیں یہ بھی غلط ہے مراد گل سید محمود آلو سی بہداد رحمت اللہ یہ بھی سید اے اس بندے ایک گل کی آپ فرماندے نے کہ پریتی مراد اندر دیاں گندیاں سفت اندر گندیا بغض ہے لالچ ہے ڈر ہے گندیا ہے شفت نہیں, نہیں ہے فرمایا نہیں اس آیت شریف کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ رب سونے پیچھے فرمایا ہے حکم دیتا ہے کہ ت رب تے لب دے رسول دی کریا جی اگے فرمایا ہے انما یرید اللہ ان یذھیبا عن کو رجسا اهل البیت ما یطہیرا کو تطہیرا کیا مطلب او سیدو اساں قران دے اندر اعلان پھ کرنے ہاں او نبی دے کھارا ليو اساں قران دے اندر اعلان کر رہے خدا تے خدا تعالی رسول دی ذات تسا کوئی خدا سے خدا سالان دی ہاں، ہے, او زین تیرے ایلان ہے، ساتا دے رب العالمین ایلان کیتا ہے کہ کوئی ہوا نیکی کرے اصا اندر پاک کریے نہ کریے پر فکر فکر نے وہ خدا رسول کرنا کام ہے دل پاک کر کے میرے علی بنا چھوڑا چھوڑا سجنا دروے گلا مئیو گریب نے خورانے فرما دار خدا خدا دے رسول کی تعداد کرنی پہنی ہے نبی حکمنا پہنا ہے اور جناب والا شریعت پیروی کرنی پینی ہے ربلا نمیل جلا مج حل کریم نے ساتھ آت دے آدمی نبی واستے وہ جنہ دن میرے نوی خور گیا ہے وہ جنابے والا سیدہ فافما وعدہ کرنے پا کرنا کام میں وا اندر پا کر چھوڑا گا وعدہ نہیں ہوا سجدا ہوئے مارفت لبے بھاوے نہ لبے اے میرے مولا کی مرضی ہے پر نے سجدان پاک کرے ضرور ونایت دے چھوڑا گے آم بندیا وعدہ نہیں ہویا پہ جناب والا بٹو ہوئے پا چیموں ہوے باوے چٹا ہوئے انہوں کے نال یہ نہیں ہویا پر سجنا دعدہ ہو گیا ہے تسا اپنے آپ پے اپنے آپ کی سونے نبی ربلا نمیوں عظمت شان کی بھی Allah Allah Allah rasulullah ya ali hazaari nahi سونے نے شاپور ایک شہر نشا جی پور ایک شہر کا نا نیشا پور دنیا دل کر ہندتے <سؤال> امام علی رضا، سید دادا دادا والے والے فلانی تاریخ شہداد سید داد حضرت امام علی لدار شاہ پور آمد آمد ہو جاوے گی آپ فلانی تاریخ تشریف لے کے آ رہے نے جناب والا خدا خدا کر کے بچے بھی اندر جمان بھیارے بھیارا جدوا ہوئے ماہر اس وقت قوم خلایا اداکار جگلی وہ چلو اسلام کا نیلام ہوے پھر کجرا واستے نہیں پھر نبی کی آرتے رب دلیا واستے پاک سی صدقے خرد جو او آپ شا گڑ کے درآمد نہیں سب دے دا بیدا ہوئے ماوا نے بچیا نو نوانا شروع کر دیا ہے جبانا نے بنڈیاں نے تیاریاں کرنی شروع کر دیے جی خوشبو لائییا نے نمے کپڑے پت ہو گئی پتا اور جنابے والا کاروبار محترا اے علاقے کے بڑے امام سن نے سارے ہجوم نٹھا کیتا ہے لکھانا جناب والا ہر ہجوم ہے لکھا کا استقبال واسطے جا رہے نے چٹیل میدان پہنچے نہیں ہوا کن آپ کا چہرہ چھپیا ہوا ہے سائے دا بھی کم دے رہا ہے پردے دا بھی کم دے رہا ہے جی چتری ہوں سچو کبھی اور لٹکی ہو چہرہ بھی چھپ جائے چہرہ چھپیا ہوئے حضرت چناب چہرے پردہ لٹکایا ہوئے اس پردے اٹھا دے آپ نے اپنے غلام نو جیدو اشارہ آپ زلفا کنڈنا والی اور چیری جی پسینے کے قطرے لگتا ہے جی گلاب کے فل جگہ قطرے پی ہوں جگہ نے ویکیا ہے تڑپڑ لگ جو دھکے وہ پورے نبی شاد نبی آر دے روخ دے کمال دا خود نبی دے حسن دے جمال جناب والا پورے مجمے قرام برفا ہوا گل سنے گا درا دل, دل خوش ہو جائے گا یہ ترایا جا رہا ہے جتوں پورے مجمے اندر قرآن برپا ہویا ہے آپ نے جناب والا مرتے سے اور ابو دور آئی تو واپس آئے نے مجمے کو پوری کیا کیتی ہے پڑھا دیا اصل لکھوں تیار کر چے پر آجی اجدی حدیث سنا ویا جیسے سنعتر صرف تے خاندان بندے اور میرے کو دیکھو میرے کو خاندان خاندان ہوتا نہ ہو سنت کن آخری وہ بھی تعلق آ جانی ہے سنت حدیث میں فلانے کو حال آپ نے حدیث اللہ تعالی لو نبی ہیں محمد ابن پاک رضی اللہ تعالی لو نبی ہیں حسین ابن بن رضی اللہ تعالی لو نبی ہیں حسین ابن حس اپنے باپ حضرتی ماں جافر سادک کے سنیے حدیث اپنے باپ حضرت امام محمد باخر کو حدیث حضرتی ماں کر دا, کلو سنیے انہ نے حدیث پاک اپنے باپ کاریگر بلا دا, کلو سنیے حدیث مولالیے مولالی حدیث پاک میں اپنے اکاںک اور اپنے محبوب محمد کریم دنوں سنیے میرا نبی فرما ہے یہ حدیث پاک میں جبرین کو سنیے جبرین آدھا ہے میں رپرا نبی سنیے گل سمجھ لی نکی نے درنتو سبحان اللہ سبحان حس میں, میں پڑھی ساری ابھی جعفر محمد باخر فرما ہے سنعت امام، امام ہے اس سنعت کے اندر گراما نام آ گیا ہے انہاں نے شریعت عمل کیتا ہے नमी ने उन्हना दे छोड़िया है उन्होंने छान दे छोड़ी उन्होंत पुजा उन्हों के नामों के अंदर प्रकत रख छोड़ीए اگر لکھ کے آجوڑی سند پڑی عربی اگرے لکھ کے پاگلے نام چھوڑو, چھوڑو اکل بھی دولت رسی پروا چوڑے سارے سونے گلوکا رب لال مہربان قدردان پیار کرنا بیمار نام لکھ کے پا دے ہاں رب کی مارگا جدھر کا نام ہی بڑا چلتا ہے پڑتا ہاں ہے جیسے جاری بہتی ہونا آخر ہے بجارا مینو فلانے والے تم کر میرا کام ہو جائے اگلا ہوں مینو ہاتھ اٹھا نہ صرف یہاں کا نا جائے ہاتھ کزی ری بدل چڑنے ہاں سجنا درت وجوہ گا یہ دروے دانے سہاوت کھی رکھی سنا کون کون ادھر اپنا سجنا مدی شریفی نوی نا کا سلامت رکھے مدی شریف دی گلی ایک جناب والا کلی اندر ٹرتا جا رہا ہے مٹھے مٹھے کلب رکھتا ہے بڑی تکلیف دی حالت ہے بڑے دنوں تے روٹی کھدی ہوئی ہے وہ جناب والا دکھ کی وجہ دی کمر توری ہو گئی ہے مٹھا مٹا جہلی جہلی ٹرتا جا رہا ہے اندر داخل <سؤال> ایک جائے نظر آیا جائے وہ چہرے تک یہ کوئی عام نہیں بڑا کرنی والا ہے کوئی عام نہیں بڑا والا جناب والا بابا بٹا سامنے جنابے والا سکی روٹی کھا رہا ہے بابا روٹی کھانی ہے بابا فرما ہے میرے نال بہ کے کھا لابا میں روٹی ضرور ایج نہیں کھاوا گا یہ روٹی گلے نہیں چاہیے چنگے جناب والا مگتے نے کی بابا فرما ہے اگر اپنا پیٹ بھرنا چاہنا ہے اپنا دکھ بٹا چاہنا ہے پھر جا باہر جائے گا سامنے تیرو ایک مکان نظر آئے گا یہ بڑے اچھے لوگ مکان ہے وہ تے بولا ہے جناب والا درست ہے وہ جتوں منگتے نے گان سنیے چھار مار کے گیا ہے چھار مار کے جنابے والا مسیت تو باہر نکلے ان دروازے پہ جا کے دروازہ کھڑکایا ہے جب بوا کھڑکایا ہے سامنے آ کے کلو نہیں آنا دیا خیری آئے وہ ہاتھ بن کے آدھا ہے سائیاں مہربان میں تر کے آیا وا میرے بڑی بوش لگی ہوئی ہے اپنے بیٹھک کا گوہا کھولیا وہ دے کی دے اٹھ آئے حضرت دے نے لیا روٹی کیوں نہیں کھانا پیا آگو بابا فرما ہے میں کلیا نی کھا گا وہ جہاں بزرگ مسجد بہ کے روٹی کھا رہا سی وہ اپنے گا وغیرنا نہیں کھاوا گا حضرتی ماں مہزر حضر فرماندے نے بابا تا لانی جرا سکی روٹی کھانا نہ کھانا پینے گا کیوں نہیں کھاگ گا حضرت امام حسر پا گیا اکا میں اور ہاتھ رکھ آئے مہربان روٹی کھا لیا وہ اچھے خاندان آ لیا رویا کیوں امام حسر فرما نے وہ بابا جڑا مچھر بزرگ بہ کے روٹی کھا رہا ہے نہیں گھر مالک الی وہ اس گھر کا مالک الی جدو نے گل سنیے ہے کے گیا ہے پیرا تہ ہاتھ رکھا تو میں والا روٹی بھی کھوانا وا آپ نے جلدی نال اٹھ کیتا ہے گوشت پکا کے سامنے رکھا ہے ان جدو روٹی کھدی ہے روٹی کھا کے ٹرن لگا ہے آپ برما تیرے کو سواری کوئی نہیں فرمان دے لے اور خیرے میرے پسند نہیں سہن کی گل سنی نکل گئی آپ نے فرمایا چلیا آپ کے کاتل کون کھلنا ہے تو میں جن میرے سینے دے خنجر رکھ کے اپنے پیرا سے ہاں سجاواں کراندان دیا آدیا آدھی ریت ہوئی خاندان کے اپنے اپنے رواج ہوں کب تہمان بنے سکا اپنے بڑے ہاں خون کی برقت بولے نبی کی برقت ہے تر کوشش سے کر تون پڑا سا تیرا دل آ گیا یہ مطلب ہے قرآن کی دیکھو نماز پڑھنے سال سال یا نماز پڑھیے مگر نہ لا چھوڑا نے اتنے گل چیتے آئی ہے پیر مہر شاہ چھوٹا تو رضا پیر مہرو تالو گول وقت نکلے سن گول شریف تردا کا گوڈیا سرکار رکھا کتنے چلے میں پتا نہیں مرزا گلام محمد کا پونکی جہاں منہ بند کرنازرے کرنا مولیاں کام یہ پیرا کام نہیں نہیں ہو میرے نبی نو پتا چل جائے گا نبی مریاری نبی سڈا ایمان آخر جیو بندی نے باپ سی میرے پیر میر شاہ صاحب نے کتابوں رحمت اللہ تعالی نے آپ ایک بندہ آیا آئی جی سلام اور ایک مالک میں پہلا سننی ہوں آپ نے بڑا چند ہوا ہو گیا آپ نے لانے اڈا نہیں تسا میری اگری گل سنی نہیں میں خام خائی اثرات کرنا شروع کر دتا ہے آپ نے فرمایا کار اگری گل جی کرنا چاہنے آجا سرکار جنی دیر تک میں ایسا سنی میں نماز پڑھن سے خلوندہ سی تے یہ بھی میرا خیال کتا تے ٹکدا نہیں سی کدے او دھر کدے دکان تے کدے بھائی وچ بھائی سمجھ دیو کہ کوئی نہ کدے فصلانوں ٹر جاندا سی تے کدے دکانوں ٹر کدے بالاںوں ٹر جاندا سی خیال ایک تھان تے ٹکدار نہیں سی ٹنگیا ہی رابع نہیں پہنتا تے جم گیا ٹک گیا, ہے, پاک گیا ہے. در نی جم نہیں جاب نے فرمایا میاں ایسے اس گل سے دلی لے کے آنت کٹی پیرا گل تو میری سمجھ نہیں میرا خیال ہوں تے تھانگ گیا بن گئی آپ نے فرمایا گل یہ بھی دو کمرے ہوکی تے پرانا مسلا پیا ہے لگا بھی چنگر نالک ہو ایک ہومرا بچ سونا بھی پی چاندی بھی پی ہوئی ہے انو بھی لگا تے چور کا کور پتہ ہے آ ہے ویلا سامان چور تالا توڑے گا یا خالی کمرے کا تالا توڑے گا پالا سرکار چور دا دماغ خراب آخر بھی گا بھی آدھی نیند بھی پنے تے لبیا بھی کا کھنا آ شیتان جدوا مسل چ بدل شیتان آخر جتوں آدھے گھر دے جی سر وقت کرنے کی لوڑ ہی کہا جما ہاں سونے گل سید ہو سید پیچھے بھی غیرت کرنی چاہیے کرنی چاہیے جنہ نے زور پاک نوی سی زہر کون سی چودی وہ ہزور پاک نظور پتر بھی اخوابے پیچھے توڑے روزانت ہی آنی ہے تینو آدمی ماں پیو کی غیرت نہیں کوئی دیتی سی نا جو نبی پتر نبی یہ و صورت سجود دی سورتیاں مدینے دے تاجدار نے آخر ہے پتر میرا کردار گہرا آہ یہ ہے لکھ درفینے کا بنا طریقہ اپنا میرے طرف فارغ ہو گیا ایک سید ٹکرا پینٹ شرط پائی ہوئی میں نہیں گلا تیدہ دی شان کا پتہ ہی کوئی نہیں بزرگ منوست قیامت پلے فڑنگ پلے جنت گئے جان گے تو اینے خام خاں خلاف گلا کر قیامت والے دن تو لوگ سڈے پلے پھڑن گے نہ کہ سرکار جی پلہ پلا ہوگا تو فڑنگ جگہ پلا ہی نہیں سمجیری سمجھے نہیں کوئی پلا ہوئے گا فرن گی پلا ہی کوئی نہیں نکا جا پلا ہے تو پنڈ لینا پلہ ہوا تڑنگ گے جاری پا دی حالت کوئی ہاتھ گا تنجے تماشا بن جائے گا گا آ چلیا کوئی پلا ہو سجیوں کو مطلب نہیں گرمی لیا چلیام متی تے کافر پیچھے بہت اور لگتا ہے سید ہو کے نبی آڈ ہو کے تورے کافر پیچھے بہنا پوگتا آخر ہے آخر دینا تص گھر کے میں سجنا فاطمہ طبیعت خراب ہے چلو میرے نبی نے سنے فرمایا او فاطمہ یا ہمارا بھی وہ اسرائیل اے میری جان خبر کرنے آئے ارد کر باجی اندر کھویاں آبی نے فرمایا بیٹا تردے کا بات ہے سنے گا تیرا دماغ دنگ رہ جائے گا اس دے دے کی عالم میں آم بیان کیا جائے سارے بیان کرتے کلے کر سنی نہیں چیٹے دل والے بھی کالے دل والے سارے بیان کرتے حسینے چڑھ کے قرآن پڑھیا ہے پڑھیا کہ نہیں پڑھا حسین چڑھ کے قرآن پڑھا ہے سوال ہوسین بچپن بھی قرآن پڑیا ہے حسین ماں نے دودھ گانے سنا کے نہیں پوایا رب دے قرآن دیا نوریاں دے دے <laughs> خود پوایا قرآن دیا لوہریاں دے دے دے قرآن حسین نے بچپن بچ بھی پڑیا ہے جمانی کے اندر بھی پڑیا ہے نانے کندیاں کندھیا تر کے بھی پڑیا ہے ہاں حسین او استاد شگ قرآن پڑھا پر حسین نو قرآن قرآن والے موٹے تے چڑھا کے پڑھایا ہے پڑایا کہ ہرا تلو پھر پھر بھی آپ نیدے تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں نیدے تے چڑھ کے آپ نے قرآن کیوں پڑیا ہے سوال یہ فائدہ ہوتا ہے نیڑے سے چڑھ کے کیوں پڑے ذوقی ہے میرا ذوق بھی جدان آخد جدو حسین خیمے تو نکلیا ہوئے گا ہمشیر پاک نے ارد کی ہونی ہے امتحان مکر والا ہے سڈا امتحان شروع ہونے ہے پردے کا کی بنے گا پردے کا بنے گا نچ نچ کے باد میں کڑی دماح بیویا کوئی تلق نہیں ہو سکتا ایسے بین گا بیویاں تلک ہوا انہوں نے جیڑا بابے فری مرگیاں بیوی ہو آپ نے ارد کی ہونی میرا پردے لگی بنے گا میرے امام والی مقام نے جسم سے کے فرمایا ہونا آپ نے فرمایا ہونے کی گل کر رہی ہے سیر کرا چڑ کے پچھان ٹو راوے خدا دیے اگر زندہ سینےت ہوتی یہ باہر نکل کے میدان آخر اصا مر تو سکھنے آپ نے فرمایا انہیں جنا جہنا جن بلے کلو اٹھا کے نہیں وے بی, بی شہید ہو جائے گا ہو سیگاہ سے کپڑے پی جے میرے حسین نے چتبا پہ جا کے فرمایا تینو پتا ہے شہید جن شہد روز دے دے بھی چڑھ کے قرآن جی کران پڑھنا نا... ہی آ, قرآن دچیا اوچیا تلاوتہ کرنا بغیرتی نہیں کرنا سا کچھ نہیں لگتا جسی لگتا ہے کہ دی کی تعداد میرا قرآن پڑھنا ہے تو چلنے نے گانے سونے اسین <سؤال> اس قرآن نے سام دتا اللہ <سؤال> شرم کا